وأصلح لي في ذريتي إني طبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدك وأبأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما حضرات محترم ایک انسان کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین چیزیں دو ہیں ایک دنیا کا مال اور دوسرا اولاد اگر انسان سوچے تو ان دونوں چیزوں کے بغیر دنیا کے اندر گزارا ممکن نہیں ہے اگر کسی انسان کو اللہ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازتا تو وہ ساری زندگی اس کے پاس سب کچھ بھی ہو تو وہ حسرت اور بے بسی کی زندگی بسر کرتا ہے ہر طرف ہر شخص کی منتیں کرتا ہے میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے اللہ ایک بیٹا نہیں ایک بیٹی ہی دے دے یہ اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے اس کے بغیر اپنے آپ کو نامکمل تصور کرتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ کی ذات ایسی ہے جسے اولاد کی نہ کوئی حاجت ہے نہ کسی اولاد کی مدد کی ضرورت ہے لم یلد ولم یولد کائنات کے اندر صرف اللہ کی صفت یہ ہے کہ اسے نہ کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے باقی ہر انسان وہ اپنی شادی کے دن سے لے کر اپنی موت تک اس سہارے پہ اللہ سے التجائی کرتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے آپ دیکھیں سیدنا ذکری علیہ السلام بڑا اتنا زوف ہو گیا کہ ہڈیوں کی مکھے خالی ہیں بیوی بی باز ہو چکی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پھر بھی مجھ سے مانتے رہے اللہ رب العزت سورت مریم کے آغاز میں کہتے ہیں از نادا رب بہ ندا ان بڑا پے کے اندر مجھے پکارتے تھے تو آہستہ کوئی سن نہ لے کہ بابا جی مانگ کیا رہے ہیں تو مجھ سے یہ مانگتے رہے تو یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نامکمل تصور کرتا ہے اولاد کے بغیر لیکن یہی جو انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے سب سے محبوب اور اچھی نعمت جو ہے بعض اوقات نہیں ہمیشہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اسی طرح زندگی کے دنوں کو گزارنے کے لیے انسان کے لیے اشد ضروری ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ خرچہ ہو اور خرچہ پیسے کو کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اللہ انی اعوذ بھی من الفقر کیوں کہ فقر جو ہے یا کفر کی طرف لے جاتا ہے اس لیے انسان کی زندگی کی اشد ضرورتیں ہیں اس کا مال اور اس کی اولاد لیکن یہ بات یاد رکھیں جب ہم مال لیتے ہیں یا ہم اولاد لیتے ہیں اللہ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہمیں ملتا ہے ہمیں یہ نہیں کہ تمہیں پیسہ دے دیا تو جو مرضی کرو تمہیں اولاد دے دی تو جیسے مرضی کرو ایک ایگریمنٹ کے تحت ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے ہمیں وہ ایگریمنٹ ہم ہر صورت پورا کرنا ہے سورت توبہ کے اندر اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں ایسے انسانوں کا وَمِنُهُم من من آحد اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا لین آتا من فضلی اگر اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں مال عطا کرے گا منصالحین ہم وعدہ کرتے ہیں یہ اے اللہ ہمارا تمہارے درمیان ایگریمنٹ ہے ہمارا عہد ہے ہم ضرور اللہ کے تیرے رستے میں خرچ بھی کریں گے اور مال آنے کے باوجود نیک رہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہم من فضلی جب میں اپنا فضل انہیں عطا کر دیتا ہوں ومنهم من لئن آتانا من آد اللہ ہوں لین آتا نا من فضلی لنسکن من سوالین فلم آتا ہوں من بطول جب میں سب کچھ دے دیتا ہوں تو انسان اپنے ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے نہ تو وہ صدقہ کرتا ہے جتنا اس پہ حق بنتا ہے وہ نہیں کرتا بتول دوسری بات کہ میرے ساتھ اس نے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ تمہیں مال دے گا تو میں نیک بنوں گا یہ نیک بننے کے بجائے یہ برے رستے پہ چل پڑتا ہے ہر بات پہ اللہ کی نا تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مال جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتے ہیں ایک عہد ایک معاہدے ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے اسی طرح کہ اگر اللہ کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے ایک وعدہ ہے ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت اللہ ہمیں یہ اولاد دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہی مال جو ہماری آسائش ہمارے آرام ہماری زندگی کی سہولتوں کے لیے اشد ضروری ہے یہی اولاد جو ہماری زندگی کا سہارا ہے یہ بعض فتنہ بن جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم اموال و اولادم فتنا تم جس چیز کو بڑا محبوب رکھ رہے ہو یہ حقیقت اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا ہے اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم نے جو اللہ سے مال لیا ہے یا اولاد کی نعمت تمہیں دی گئی ہے اے حضرت انسان انما و فتنہ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی سی بات پہ یہ بات کہہ دی آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے ان چھوٹے ان کے کمیز جو ہے پاؤں میں الجھ رہی تھی اور بار بار او زمین پہ گر رہے تھے خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے جا کے اپنے بیٹے کو اٹھایا ممبر پہ واپس آئے تو لوگوں کے سامنے کہنے لگے اللہ نے سچ کہا ہے ان اموالکم وا لکم میں تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد یہ ایک آزمائش ہے مجھے اپنے بیٹے کو دیکھ کے رہا نہیں گیا اس لیے میں اتر کے اپنے بیٹے کو اٹھا کے لایا ہوں لیکن میرے عزیز بھائیوں اس وقت یہ مال یہ اولاد ہمارے لیے ببال بن جاتی ہے جب ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں اس وقت یہ ہمارے لیے ہلاکت اور ببال بن جاتا ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سورت منافقون ہے اس کا دوسرا رکھو آیت نمبر آئے اللہ فرماتے ہیں یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تل ولا والا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت ہے یہ ہمیں ہلاکت میں کیسے ڈالے گی تو ہم کچھ مثالیں جو قرآن نے ہمیں بتلائی ہیں ہم انہیں سامنے رکھ کے اس سے ایک سبق حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی صاحب اولاد ہیں اللہ نے ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ مواقع کچھ مال دولت سے نوازا ہے کہیں ہماری یہ بہترین نعمتیں جو ہیں ہمارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائیں ہلاکت کس طرح بنتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے سورت توبہ کی آیت پڑی مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا سال بادن الی ہاتم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائی ہے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا میرے یہ دعا کری اللہ مجھے بہت آپ نے فرمایا دیکھو تم جس حالت میں میں ہوں خوش نہیں ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جیسا ایمان تو نہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں اس مال کا حق ادا کروں گا نے فرمایا نہیں کر سکو گے اس نے پھر اسرار کیا پھر اصرار کیا آپ نے اس کے لیے دعا مانگی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کے ذمن میں یہ سارا واقعہ انہوں نے درج کیا ہے دسواں پارہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَنْ اللَّهُ لَئِنْ مِنْ فَضْلِهِ مِنَ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے احد کیا اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں مال دے گا ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے کہتے ہیں اللہ نے اسے کچھ جانور بکریاں دی جس طرح کیڑے بڑھتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اس طرح بڑھی ہو اس کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا کہتی ہیں پھر یہ شخص اپنے مال کو لے کے مدینے کے مضافات باہر چلا گیا پھر یہ ہمارے ساتھ زہر اور اثر کی نماز کے لیے آتا باقی نمازیں اس سے چھوٹ گئی یہ اپنے مال و متا کی حفاظت پہ لگا رہتا یہ پہلی آزمائش تھی کہ اس سے تین نمازیں جو مسجد نبی میں پانچ جو ادا کرتا تھا ان میں تین چھوٹ گئی دو باقی رہ گئی پھر کہتے ہیں اس کا مال اور بڑا اس نے اپنی پراپرٹی اور آگے لے لی اپنی چراگاہی لے لی اور یہ اور باہر چلا گیا پھر یہ جمے کے جمے مسجد میں آیا کرتا تھا کہا پھر یہ جب اور اس کا مال بڑا تو جمعہ بھی ختم ہو گیا پھر رستے میں آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا اسی اسنا میں زکات کی آیتیں اللہ فرض کر دیتے ہیں نافذ فرما دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عامل بنا کے شخص بھیجا کہ فلا فلا فلا بندے سے جا کے زکات وصول کر کے لاؤ اور زکات کی ترتیب یہ ہونی چاہیے وہ شخص اس حال اب سال بعد ابھی حاتم کے پاس بھی گیا اس نے رسول اللہ کا باقاعدہ لکھا ہوا ریٹرن خط جو آپ نے لکھوا کے مہر لگا کے دیا تھا اس نے اس کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس نے پڑھا کہنے لگا یہ تو مجھے ٹیکس کی بھیل لگتی ہے یہ کیا ہوا میں نے اتنی محنت سے مال اکٹھا کیا تم مجھ پہ ٹیکس لاگو کرنے آ گئے ہو انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا تم نے اور بھی کہیں جانا ہے کہنے لگے ہاں کہنے لگے ہو کے آؤ واپسی پہ میں بتاؤں گا وہ چلے گئے اور جب واپسی پہ آئے تو کہنے لگے وہ خط مجھے دکھاؤ بڑے غور سے ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ پڑا پھر دے کے کہنے لگا اچھا میں مشورہ کروں گا ابھی جاؤ اگر میرا دل جو ہے مطمئن ہوا تو میں خود دینے کے لیے آ جاؤں گا وہ چلے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی کے اندر ایک بن سلیم کا شخص تھا اللہ نے اسے بھی مال دیا ہوا تھا جب اسے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل زکات لینے کے لیے آئے ہیں تو اس شخص نے اپنے مال میں سے بہترین چیزیں جو تھی وہ ساری اکٹھی کی اور ان کے پاس آ کے اپنے گھر سے نکل کے رستے میں آ گیا کہ جب وہ پہنچیں گے میرے گھر پہنچنے سے پہلے انہیں دے دوں اب یہ دونوں کا قصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے بنو سلیم کے شخص کے لیے دعا کی اور سال بات افسوس کیا کہ یہ مال نے اسے برباد کر دیا ہے یہ پھر بھی آئیں بائیں شائیں کرتا رہا اس نے نہ دیا بالآخر اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری اللہ رب العزت فرماتے ہیں <تصفح> اللہ فرماتے ہیں ڈال دیا جب یہ اتنی سخت وارننگ اتری تو اس کا ایک رشتے دار بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جب رسول اللہ نے یہ آیتیں سنائی وہ ادھر سے فارغ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگا ہوا سالبہ کے پاس گیا اور اسے جا کے کہنے لگا کہ بھائی تیرے لیے تو اللہ نے آئے نازل کر دی ہیں اسے پھر پریشانی ہوئی اس نے اپنے مال کا حساب کیا اور زکات لے کے جو بھی بصہ بنتا تھا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ دیکھیں اللہ جب گینا پہ بے, بے پرواہی پہ آ جائیں تو پھر اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے جب یہ سب کچھ لے کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا کہا اب اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی میں تیرا مال نہیں لوں گا تم, اپنے تم جانو اور تمہارا مال جانے اللہ اس سے لا تعلق ہے آگے فرمایا کلو بہت اللہ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی تو اللہ مال جو ایک محبوب ترین چیز تھی جو ہماری زندگی کا ایک بہترین اثاثہ تھا جس نے ہماری زندگی میں آسانیوں کے رنگ بھرنے تھے وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے اس سے ایک پائی وصول نہیں کی کیونکہ اللہ نے منع کر دیا تھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے پہلے وقت اللہ کے سامنے اس طرح تکبر کا مظاہرہ کیا ہے اب اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے یہ اپنی کوئی دوستی کے واسطے دے کے ان سے عرض کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ فلاں معاملے میں تھے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا آپ مجھ سے لے لیجئے سیدنا ابو بکر نے بھی کہا کہ جو مال اللہ کے نبی نے وصول نہیں کیا میں نہیں کروں گا حضرت عمر کے دور میں بھی سیدنا عثمان کے دور میں بھی ہپا کے مال سر پہ لاد کے بڑھ گیا اللہ نے پھر اس کے مال کو قبول نہیں کیا تھا اس لیے یہ بات یاد رکھیں یہی مال جو ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے یہ ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے اور قرآن میں کہاں سے ایسے مقام ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت مال کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کیسے آزمائش بنتا ہے ایک جگہ فرمایا اولا اکلینت ابل ہدا میں نے مال دیا انہوں نے مال کو حق صحیح معاملے میں خرچ کرنے کے بجائے زلالت گمراہی کو خرید کے لیا آج میں اور آپ سوچیں کہ ایک شخص ہدایت کے رستے پہ آنا چاہے اس پہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں آپ پانی استعمال کریں آپ بجلی استعمال کریں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہاں یہ کرتے ہیں اس میں اتنے پیسے خرچ آتے ہیں اس لیے نماز پڑھنے کے اتنے پیسے دو پھر پڑھ سکو گے لیکن اگر آپ ایک پکچر دیکھنے جاتے ہیں کوئی دروازے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا جب تک آپ اس کے پیسے خرچ کر کے اندر نہیں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ مال میں نے دیا تھا بلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی آسائش اور آرام کے لیے تو یہ انسان کیسا ہے ضلال ہوتا یہ زلالت اور گمراہی کے کاموں کو خرید رہا ہے اور ہدایت مفت میں مل رہی ہے وہ وصول نہیں کر رہا اور ہم میں سے جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی اپنے معاملات پہ نظر دوڑائے گا اسے احساس ہوگا کہ اس جرم کا تو میں بھی ارتکاب کر رہا ہوں اسی طرح میرے عزیز بھائیوں بعض اوقات مال کے لیے انسان اپنے دین تک کو بیچ دیتا ہے اپنے اہد اپنی قسموں کو بیچ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال کے حصول کے لیے جھوٹی بات پہ قسم اٹھائی کہ یہ مال مجھے مل جائے وہ شخص سمجھ لے جب اللہ کے حضور وہ پہنچے گا اللہ کو ملے گا اللہ دوسروں سے ڈبل اس پہ غضبناک ہوں گے اللہ یازب اللہ یہ مال ایک خوبصورت کھیتی ہے ایک سرسبز پھل ہے لیکن یہ اگر مس یوز کیا جائے تو یہ ہماری بربادی کا سبب بن سکتا ہے اسی طرح اس مال کو لینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہی رستہ دکھایا ہے وہ ہے حلال کا رستہ لیکن اگر ہم حلال کے رستے کو چھوڑ کے کسی حرام رستے سے اسے کمائیں گے تو یہی مال جو ہمارا محافظ ہے جو ہماری زندگی کی سہولت ہے یہ سات سے زیادہ زہریلا ہوگا جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے گا اس لیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مشورہ دے رہے ہیں یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے میرے عزیز بھائیوں آج ہم اپنے کاروباروں کو وسعت دینے کے لیے اپنے معاملات میں آسود گلا کے لیے اپنی پراپرٹیز کو بڑھانے کے لیے اپنی فیکٹریوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی ٹریڈنگ میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے سود کے مال کو اپنے مالوں میں داخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام میں بیس پرسینٹ اضافہ ہوتا ہے وہاں بیس پچیس پرسینٹ ہمیں پروفٹ ملتی ہے اگر دو پرسینٹ سود دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا میرے بھائیوں یہ بظاہر اکنامکس کے دنیا کے اصول جو ہے ان کے تحت تو ہماری بات درست ہو سکتی ہے لیکن ایک اصول اللہ کا ہے وہ کہتا ہے یمحق اللہ ربا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں سود کو برباد کر دوں گا فنا کر دوں گا اور جو شخص سود کے معاملے میں نت ہوگا چاہے وہ ڈیل کے نام پہ کرے یا وہ بینک سے لے کے کرے یا وہ آپس میں کوئی طریقہ کار ایسا اختیار کرتا ہے وہ یہ بات کہتا رہے کہ ساری دنیا کرتی ہے میں نے کر لیا تو کیا ساری دنیا جائے بھر میں انسان کو اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ میں نے دنیا کا جواب نہیں دینا میں نے اپنی ذات کا جواب اپنے رب کو دینا ہے دنیا کیا کرتی ہے سارے لوگ ایسے کرتے ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے ہمیں غرض یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے حضور اکیلے میں جا کے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے اور یہاں یہ بات یاد رکھیں اللہ کے حضور جانا تو یہ بہت عظیم بات ہے اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال پہ مشتمل ہوگا ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک چار چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا دو زندگی کے متعلق اور دو مال کے متعلق پہلے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں زندگی دی کہاں ضائع کی میں نے جوانی دی کہاں برباد کی میں نے مال دیا اس میں دو باتیں بتاؤ لیا کہاں سے پھر یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا جب تک ان چار چیزوں کا جواب نہیں دے لیں گے ہمیں اللہ کی یہ میدان محشر میں قدم بھی ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی اللہیاض بلّہ اللہ اس وقت ہماری مدد فرمائے تو اس لیے اللہ رب العزت اس وقت مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یا لا اموالکم تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں تمہیں بربادی میں نہ ڈال دے اسی طرح میرے عزیز بھائیو دوسری چیز جو انسان کو بربادی میں ڈالتی ہے وہ اس کی اولاد ہے کہ انسان اپنی اولاد کی محبت کے اندر اوقات ایسے فیصلے کرتا ہے جو اللہ کے لیے قطان ناپسند کرتے دیکھیں ہم تو گلاب کے لیے جائز و ناجائز حرام و حلال اور لوگوں پہ زیادتی کسی کی کوئی تمیز نہیں کرتے کہتے ہیں ہماری گلاب کے حالات اچھے ہونے چاہیے لوگ سارے کے سارے مر جائیں لوگ برباد ہو جائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارا عمل تو یہی ہے اللہ کے نبی نو علیہ السلام ہے کوئی اولاد کے لیے انہیں غلط رستہ نہیں دیا اس میں غلط معاملے میں معاملت نہیں کی صرف اولاد کی محبت میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جب آپ نے خود اپنی قوم کو دیکھا کہ قوم کسی صورت نہیں سمجھ رہی بلکہ اللہ نے فرمایا نو سو سال تک سارے نو سو سال تک نو علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے جب قوم نہ مانی اور اتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی کہ مفسرین نے لکھا ہے جب صبح نکلتے اور لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے لوگ بعض اوقات ان اتنے کنکر مارتے آپ کا جسم دب جاتا یہ ایک دن نہیں دو دن نہیں دو سال دس سال بیس سال نہیں ساڑھے نو سو سال ان تکلیفوں کو برداشت کیا پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی رب لا تزر ربلا الارض من النا اے اللہ میں تیری منت کرتا ہوں آج کے بعد کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا ایک کافر بھی دنیا میں باقی نہ رہے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور ان نہ ماننے والوں میں آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی بھی تھی جب اللہ نے آپ کے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کروا دیا آپ کو اس ط سے بچانے کے لیے کشتی بنوائی پھر یہ لوگ سب کشتی پہ سوار ہوئے اور جب طوفان بڑھتا بڑھتا پانی اوپر آنے لگا آپ نے کشتی میں سے ایک جگہ اپنے بیٹے کو دیکھا جو پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا تو آپ نے آواز دے کے کہا یا بنائی اے میرے پیارے بیٹے ارکب مانا میرے ساتھ سوار ہو جائے تو جب ذہن میں کفر ہو تو یہ بات یاد رکھیں انسان بلائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا چاہے وہ بربادی میں چلا جائے بڑے پیار سے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنیا پیارے بیٹے اے مانا میرے ساتھ سوار ہو جا تو بیٹا آگے کیا جواب دیتا ہے وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے ابھی پیراکی کرتا ہوا وہاں پہ چڑھ جاؤں گا تو حضرت نو علیہ السلام کہنے لگے امرہ اے میرے بیٹے آج جسے اللہ بچائے گا وہ بچے گا بغیر نہیں بچ سکے گا بَيْنَهُم ایک موج آئی مِن مِن ہاتھ اٹھا یا ربی یہ میرا اہل ہے میرا بیٹا ہے اسے <تصفيق> بچا مین تو سارے حاکموں میں سب سے بڑا بادشاہ ہے <تصفيق> شہن شاہ میرے بیٹے کو بچا لے تو اللہ نے کیا جواب دیا لیس من احلک اینو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیوں انہو صالح اس کے عمل اچھے نہیں ہے فلا تو سال نہیں مالی سر کبھی اب مجھ سے اس کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے پتا نہیں ہے تکین الاہلی دوبارہ بیٹے کے لیے مجھ سے دعا بھی مانگی تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا تو اگر ایک نبی بیٹے کے لیے صرف دعا مانگتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا جو کفر میں رہا اور نبی نے اس کے لیے دعا مانگی صرف اس کی مدد کوئی نہیں کی اس کے کفر میں اسے اپریشیٹ نہیں کیا اگر نبی کو اتنی بڑی جھڑکی ملتی ہے تو ہم تو اپنی اولاد کے لیے حد سے گزر جاتے ہیں بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت میں سارے حدود کراس کر جاتے ہیں تنا اور عقل مند لوگ ہلال کرانے والے اچھے ذہن رکھنے والے اولاد کے معاملے میں مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ پہ سرینڈر کر جاتے ہیں کہ جیسے بیٹا تمہارا دل چاہتا ہے جاؤ کرو یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اس کی اولاد تباہی میں مبتلا کر رہی ہے وہ روک سکتا ہے وہ سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا میں غلط کام نہیں کرنے دوں گا تم میری اولاد کو میں تمہارا بھاپ ہوں یہ بات یقین جانیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد ماں باپ سے آگے چلا جائے ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھ دیکھے ہیں کہ اگر اولاد نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے تو باپ کہتے ہیں جاؤ پھر ہم اس میں شریک ہی نہیں ہوں گے تمہارے اس معاملے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور مجبور ہو کے انہوں نے اپنی خباست کو چھوڑا ہے اور یہ بات یاد رکھو ہمیشہ نیکی قوت رکھتی ہے برائی کبھی بھی قوت نہیں رکھتی یہ اس کا ابال تو سمندر کی جھاگ کی طرح بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر قوت نہیں ہوتی کتنی موجیں ہیں جو آسمان کی بلندیوں تک چلتی آتی ہیں انسان دیکھ کے گھبرا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کنارے ڈبو دیں گے لیکن کنارے سے ٹکرا کے فلا ہو جاتی ہیں کنارا مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے وہ کنارے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اسی طرح جو ماں باپ ان معاملات میں اپنی اولاد کے سامنے کھڑے ہو جائیں یہ غلط کام نہیں گھر میں ہونے دینا ہے تو نہیں ہوتا لیکن ہم اولاد کی محبت میں ہار جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تلحکم ام والم ولا اولاد تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہ کرتے اس وقت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہمارا ایگریمنٹ ہمارے رب کے ساتھ ہے اور ہمارا تعلق اولاد سے زیادہ اپنے رب سے ہونا چاہیے ہمارا تعلق اپنی بیوی سے زیادہ اپنے رب سے ہونا چاہیے ہمارا تعلق اپنے معاشرے سے زیادہ اپنے رب سے ہونا چاہیے ہمارا تعلق اپنی آنا سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کو وہی پہ ہم سے ناراضگی ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کو فراموش کر کے دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے میں آپ سے عرض نہیں کر رہا ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا اصول ہے اور اللہ کے اصول اٹل ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی لسنت اللہ <تصفح> اللہ نے کہا کہ میرا جو طریقہ رائج ہو چکا اس میں تبدیلی نہیں ہے اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اللہ کے خلیل دوست جنہیں اللہ نے بڑی سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا جن کی آزمائشوں میں کامیابی کا اعلان اللہ نے دنیا میں کر دیا وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَانًا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ان آزمائشوں میں پورے اُترے اللہ نے کہا اب دنیا کا امام تمہیں بناتا آپ اندازہ فرمائیں کہ ہر نبی کے ساتھ ہر قوم کچھ قوم کے لوگ ان سے متفق ہوتے ہیں کچھ مخالف ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اس کے باوجود یہود اور عیسائی آپ کو نہیں مانتے لیکن سیدراہ ابراہیم خلیل اللہ ایسے نبی ہیں جنہیں عیسائی بھی اپنا سمجھتے ہیں یہودی بھی اپنا سمجھتے ہیں مسلمان بھی اپنا سمجھتے ہیں مشرقین بھی اپنا سمجھتے ہیں ان کے متعلق پوری قوم کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اتنا پاک باز اتنا بلند مرتبہ جن کی اولاد ہونے پہ رسول اللہ فخر کرتے تھے کہ ابراہیم میرے باپ ہیں تو وہ نبی پوری قوم ایک طرف ہے اکیلے ابراہیم ہے بادشاہ حکومت ایک طرف لوگ ایک طرف معاشرے کی رسم و رجا رواج ایک طرف اولاد ایک طرف سب کچھ انہوں نے صرف اکیلے تھے پوری قوم کا نظریہ ایک تھا سیدنا ابراہیم کا نظریہ ان کے مخالف تھا تو اللہ نے قوم کی اجتماعیت کو کچھ نہیں سمجھا کہا ان ابراہیم اکانا امتم واحدہ یہ اکیلا ابراہیم میرے لیے امت ہے لوگ میرے سامنے کوئی حصیت نہیں رکھتے تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہیں ہمارا ماشا یہ کر رہا ہے ہماری اللہ یہ چاہتی ہے ہماری اولاد ہمارے خلاف ہے تو میرے بھائی سب کچھ خلاف ہو جائے اللہ نہ خلاف ہو تو اللہ آپ کو کبھی حضیمت میں مبتلا نہیں کرے گے اگر سارے لوگ خوش ہو جائیں اللہ ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے اللہ رب العزت اسی لیے فرما رہے ہیں الذین امن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تلحكم اموالكم ذکر اللہ تو حکم ام والم ولا اولاد کم ان ذکر ذکر اللہ کیا ہے یعنی اللہ کی نصیحت اللہ کا حکم اس کا طریقہ اور حلال و حرام کی تمیز یہ اللہ کا ذکر سے اگر غافل کر دیں یہ دونوں چیزیں تو یہ ہمارے لیے بربادی ہو جائیں گے مال بھی بربادی ہے اور اولاد بھی بربادی ہے کہا اللہ تلحکم ام یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے گھاٹا ہے تمہاری ہلاکت ہے بربادی ہے کہ تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اگر تمہیں غافل کر دے وہ میں فال جس نے ایسا کر لیا مال کے لیے یا اولاد کے لیے اللہ فرماتے ہیں فولا وہ سمجھ لے اس نے خسارے کا رستہ اختیار کر لیا اللہ ہم سب کو خسارے کے رستے سے محفوظ فرمائے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمارے لیے غور طلب ہیں کیونکہ ابھی ہمیں محلت میں ہیں مرے نہیں ہے ہر خرا نہیں آیا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی غلطیوں کے مرتکب ہو چکے ہو تو اب ان سے پلٹاؤ آؤ وہ انفکوم غلط رستوں پہ خرچ کرنے کے بجائے اگر خرچ ہی کرنا ہے تو اللہ کے رستے میں خرچ کرو اللہ کا رستہ کیا ہے کہ اللہ کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے آپ کے معاشرے کے اندر غریب مسکین پسے ہوئے مریض بلکتے ہوئے بچے اور ایسی بیٹیاں جو صرف چند ٹکوں کے لیے شادی سے محروم رہ جاتی ہیں ان کو خرچ کریں یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ اللہ رب العزت کو دے رہے ہیں اور یاد رکھیں جو معاشرہ خیر خواہی کو اپناتا ہے اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتا ہے اور ان کی مدد کرنا اپنا فرض تصور کرتا ہے وہ معاشرہ تباہ نہیں ہوتا اور جو معاشرہ بے واروی اور خود غرضی کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے وہ معاشرہ قائم نہیں رہتا یہ ہمیشہ سے اللہ کا اصول ہے آپ ذرا غور فرمائیں ابھی اسلام کی کرنیں نمودار نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ابھی نبوت کا نہیں لوگوں کو پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ فرشتہ آتا ہے آپ اتنے گھبرائے ہوئے آتے ہیں اپنے گھر اپنی زوجائے محترمہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی مجھ پہ کپڑا اڑا دو مجھ پہ کمبل اڑا دو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے, مجھے اپنی برباد ہلاکت کا خطرہ ہے تو آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی کیا بات ہے آپ نے جب بتایا تو سیدہ ختیجہ نے پتہ کیا کہا تھا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلا رحمی کرنے والے ہیں آپ تو مجبوروں بے بسوں کی مدد کرنے والے ہیں <coughs> اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا یہ جاہلیت میں بھی جو دانا اور عقل مند لوگ تھے یہ سمجھتے تھے جو خیر خاہی کرتا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا آج ہماری بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خیر خائی ختم ہے خود غرضی نے ڈیڑے لگا لیے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو ہلاک کر دوں دوسرے کو برباد کر دوں دوسرے کو کھا دو اس پہ ظلم کر دوں اس سے کوئی غرض نہیں اسے اس صرف یہ ہے کہ میرا کچھ بننا چاہیے اللہ کہتا ہے بنے گا نہیں تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے وہ میں پالزالی کا پولا اگر قرآن سچا ہے قرآن بھیجنے والا رحمان سچا ہے تو یہ رحمان کا فرمان ہے جل جلالو انفارا رکھنا تم جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خیر خائی کرو لوگوں کے ساتھ یہ نہ سوچو کہ میرے پاس راس ہے میرے پاس پیسہ ہے اور میں اس سے لپیٹ لوں سب کو یہ ایسی خود غرضی اچھی بات نہیں ہے اللہ ہمیں ماخوذ فرمائے تو فرمایا اس سے پہلے من قبلی ایندا کمل موت اس سے پہلے کہ موت آ جائے اب اللہ سب کی حفاظت فرمائے موت نے آنا ہی ہے جب کسی انسان کی موت آتی ہے کیا ساتھ لے کے جاتا ہے پوری زندگی کی محنت خوبصورت مکان بہترین کاروباری سیٹ اپ اس میں سناٹے ہیں اس میں تجارتیں ہیں اس میں زراطے ہیں کیا ایک ذرہ بھی کوئی ساتھ دیتا ہے سوائے کفن کی چادروں کے یا اتر کی ایک شیشی کے جو اس پہ انڈیل دی جاتی ہے کیا کبھی کوئی غریب یا امیر اس سے زائد لے کے قبر میں ہوتا ہے اگر نہیں لوٹا تو جو کچھ اکٹھا کرتے ہیں وہ حلال طریقے سے کریں اللہ کے ذکر کو اور اس کی نصیحت کو مد نظر رکھے تو یقین جانیے یہی مال ہمارے لیے اللہ کا فضل بن جائے گا یہی اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس اس کی کی زندگی لمبی ہو جائے اس کے بڑھتے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے جب تک اس کی اولاد ان کی اولادیں جیسے جیسے وہ تربیت کرتی چلی جائیں گی اور اس کو اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا کسی مولوی کے پارے پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا ثواب اگر ملے گا تو اس اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے انہیں نمازی بنانے کی انہیں قرآن کی تلاوت انہیں قرآن پڑھانے کی وجہ سے انہیں حلال کھانے کی تمیز اور حلال و حرام کی تفریق سمجھانے کی وجہ سے اگر وہ اس رستے کو اپنا لیں گے تو اس ماں باپ کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی کہا موت تو آ جانی ہے اس کے بعد اپنے معاملات ڈسکونیٹ نہ کرو اگر مار ہے تو صدقائے جاریہ کا کوئی انتظام کر کے جاؤ اگر کہیں ہسپتال کی ضرورت ہے تو ہسپتال بننا چاہیے اگر کہیں مسجد کی ضرورت ہے تو مسجد تعمیر ہونی چاہیے اگر کسی غریب بلکتے ہوئے کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلانا چاہیے اگر کسی بیمار کو دوا کی ضرورت ہے تو اس تک دوا پہنچنی چاہیے یہ اللہ نے جو ہم پہ فضل کیا ہے اس کے اثرات معاشرے پہ آنے چاہیے یہ ہماری ہلاکت اور بربادی سے بچنے کا طریقہ ہے خودغرضی جو ہے اسلام میں یہ ایک گالی ہے ایک نفرت انیز نفز ہے جسے نہ اللہ پسند کرتے ہیں نہ اس کے رسول نے اس سے محبت کی ہے اور نہ ہی اسلام نے اپنی کسی بھی اچھی ڈکشنری میں اسے جگہ دی ہے آج ہماری بہت سی ہلاکتوں بہت سی بربادیوں کا سبب ہماری خودغرضی ہے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اللہ فرماتے ہیں وہ انفکار جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرو من قبل موت اس سے پہلے پہلے کے موت آ جائے فی جب موت کا وقت آئے گا اس وقت انسان پھر منتیں کرے گا ربی لولا اکثر تنیلا قریب اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے اسدین میں <الصالحين> تیرے رستے میں خرچ بھی کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَيْوَا اللہ اللہ پھر جا جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے گا ولیم آخر اللہ نفسن پھر اللہ اس کی جان کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دیں گے اور یاد رکھیں آنے کا وقت مقرر ہے اس کا پتہ انسان کو آٹھ نو پہلے چل جاتا ہے لیکن جانے کا وقت نہیں ہے بیمار ہے یا تندرست بچپن ہے یا جوانی بڑھاپا ہے وہ کسی بھی حالت میں ہے ہمیں ابھی کچھ لمحے کے بعد کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہم میں سے رہے گا اور کون میت بن چکا ہوگا اللہ فرماتے ہیں ولیم اور خر اللہ نفسن کبیر ام بما تعملون لوگ یہ بہت بڑی خبر ہے اللہ فرماتے ہیں و بما تعملون میں آپ سے اپنا آپ چھپا سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میرے سامنے اپنا آپ چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں واللہ اللہ بما تعملون جو بھی تم کرتے ہو جس نیت سے کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے اسے کوئی نہیں بلا سکتا اے اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں نصیحت کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جو مال تو نے عطا کیا ہے ہمارے لیے آزمائش نہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دے اے اللہ جو ت نے اولادوں سے نوازا ہے اللہ وہ اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے صورت فرقان اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو ہر وقت اللہ سے مجھ سے یہ التجائے کرتے ہیں بلدینا جو یہ کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے حبلنا من ازواجنا قرت وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہماری بیوی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کو نیک بنا اے اللہ میرے بچوں کو نیکوں کا امام بنا ہے وجہ لل متقی نہ اے اللہ انہیں متقین کا امام بنا دے اے اللہ یہ دعا ہم سب کے حت میں قبول فرما لے ہماری اولادوں کو نیک اور سالے بنا دے ان کے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے ہمارے مالوں کو پاک کر دے اے اللہ اس آزمائش میں ہمارا مددگار بن جا اے اللہ ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق فرما اللہ حرام سے ہمیں بچا اے اللہ ہماری اولادوں کو نہ فرمانی بغاوت اور سرکشی سے بچا اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا سبحان ربيك رب العزت ما يصفون وسلاما على المرسلين الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اللہ على محمد والا علی محمد ان کما صلیٰیم علی براہیم اللہ محمد علی محمد علی براہیم یہ ایک نمازی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کزائے پہ آ گئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کے رحم فرمائے آجی غلام قادر صاحب ان کے گردے کا اپریشن ہے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان پہ رحم فرمائے اور انہیں صحت کا عملہ اجلاتا فرمائے یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے مسجد مکرم کی مسجد میں جو کلاک پر جو سلائڈ چلتی ہے اس پہ بارہ اناسٹھ پر لکھا ہوتا ہے ممنوع وقت نماز یہ عام حالات میں ہے کیونکہ یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے تو یہ تین وقتوں پہ نماز پڑھنا ممنوع ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو سورج نصف الار پہ ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو یہ ہے آل اوور جو ہر دن کے لیے اصول ہے لیکن جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممنوعہ وقت کو کینسل فرمایا آپ نے فرمایا جمعے کے دن کوئی ممنوعہ وقت نہیں یعنی دوپہر کے وقت جو نصف الار پہ آتا ہے اس وقت یہ ممنوعہ نہیں چونکہ یہ سلائیڈ کمپیوٹرائز ہے اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی اس لیے وہ روٹین میں چلتی ہے جمعے کے دن نصف النہار پہ زوال کا وقت نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق وضاحت فرمائی ہے اور اسلام نام ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا ہے جہاں وہ فرمائیں گے کرو ہم کریں گے جہاں وہ کہتے ہیں نہیں تو نہیں <تصفح> میرا سوال یہ ہے کہ باپ کی وراثت میں لڑکی کا جو حصہ ہوتا ہے حصے اس کو روک سکتے ہیں میں میں اپنے گھر میں تنگ ہوں دین میرے عزیز یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے کسی بھائی کے حصے کو روکنا چاہے وہ ایک مرلے کا مکان ہے جب کوئی باپ فوت ہوتا ہے تو اس کے ترکے کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے جس کا جو حق ہے اس تک پہنچانا چاہیے اسے روکنا یا ہیلے بہانے کرنا یہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کیا و حدیث میں یہ دلیل ملتی ہے کہ جیسی امام ویسے حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے نہیں ایک ایسی روایت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث سمجھ کے لوگ سمجھ اسے بیان کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے یہ سو معروف لیکن موضوع احادیث میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو ویسے یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب غلط کام کرتے ہیں گناہ عام ہوتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں اصول بتایا ہے وطو فتن طلّہ غل کم خادہ ان فتنوں سے ڈرو جو خاص ظالموں پہ نہیں سب لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے یہ فتنے کس وقت ہوں گے پہلی آیت میں فرمایا یا یو حلین آمنو تجیب وللرسول ولی رسول لما کم اہل ایمان جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی بات میں تمہیں بلائیں ان کی بات کو قبول کر لو اگر نہیں ایسا کرو گے اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا انسان کی مت مار دے گا اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک اگر قرضہ ہو تو کیا قربانی جائز ہے دیکھیں قرضے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں ایک ہمارے کاروباری قرضے ہوتے ہیں یہ لین دین ہوتا ہی ہے <coughs> یہ کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے قرضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جو لیا تھا وہ بھی کھایا گیا یہ ہے مقروض تو ایسا مقروض اس پہ کوئی قربانی نہیں ہے وہ نہ دیں ایک بھائی نے کہا ہے کہ سکول جاتے ہوئے میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بہن اور بھائی اسپتال میں ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ عملہ اجلاتہ فرمائے یہ ہمارے بھائی یا نعیم صاحب ان کے بھائی شیخ خالد صاحب ان کی بیوی اپنے جگر کی تبدیلی کے اپریشن کے لیے انڈیا جا رہے ہیں انہوں نے آپ سے التماس کیا یہ دونوں ہمارے ساتھی ہیں نمازی ہیں شیخ خالد صاحب کے بیٹے بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور مسجد کے انتظام میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ اجلاتہ فرمائے اور صحت اور عاقیت کے ساتھ واپس پلٹائے اسی طرح ایک اور بھائی تھے انہوں نے بھی اپنے بیماروں کے لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ سب کے لیے دعا فرمائیں اللہ سب پر رحم فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ تین بچے حادثے میں فوت ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اللہ مالک ان کے والدین پر رحم فرمائے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان بچوں کو معاف فرما دے ہماری جماعت کے معروف بزرگ محترم میاں محمد یوسف ستارہ فیکٹری والے قضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں انہ و انہ راجیون نماز کے بعد نماز جمعہ کے بعد سنن اور نواب بعد میں ادا فرمائیں پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے یہ دونوں بھائی بلکہ ان کے والد محترم میاں محمد دین ہمارے دادا رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے پھر مولانا عبداللہ رحمہ اللہ کے ساتھ یہ رہے اور جماعتی معاملات میں ہمیشہ بھر جڑ کے دین کے معاملات میں حصہ لیتے رہے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اللہ ان کی غلطیوں سے زرگزر فرمائے اے مالک جو بھی ہمارے بزرگ بہنیں بیٹیاں مائیں اور ہمارے بزرگ فوت ہو چکے اللہ تو سب پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ اجلاتا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے عزیز بھائیوں جہاں بھی جاتے ہیں ایک بات کان میں پڑتی ہے جو لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کے آئے ہیں کہتے ہیں جتنا گند غلازت سناب بدکاری شراب نوشی اس وقت اسلام آباد کے ان درنوں میں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا عذاب اور فتنہ ہے اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ یہ دونوں جو ملک کو برباد کرنے پہ تلے ہی ہوئے ہیں اللہ تو ان دونوں کو برباد کر دے اے اللہ بد دعا نہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی لیکن شاید ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یہ قوم کی بیٹیوں کو اسمتوں کو لٹوانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان دونوں کو برباد کر دے اے اللہ انہیں تباہ کر دے جس طرح یہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں اللہ ان دونوں کو برباد کر دے اے اللہ جس طرح دین اور سیاست کا نام لے کے اے اللہ اس قوم کو بے بنایا ہوا ہے فار اور عیسائیوں کے اعلی کار بن کے ہی آئے ہیں اے اللہ کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک پر رحم فرما اے اللہ ان کی بدکاریوں کا بدلہ ہم سے نہ لینا اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما سبحان اور <تصفح>